بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للّہ وقفیٰ وسلاۃ والسلام على جميع الامبیہ خصوصاً على سیدہ و محمد المصطفى وعلى علیہ و اصحاب اما بعد باب ما جاء افیع ادح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون ثابت قال اخرج علینا مالکن رضی اللہ عن قدحم مضبی دن فقال یادا یا هذا قدح رسول الله صلی الله عليه وسلم یہ باب ہے ماجا افی قدہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پیالے کا تذکرہ حضرات سابق رام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا اصلاطلام کے ساتھ عشق و محبت ایسا تھا کہ انہوں نے عقالیہ صلاطلام کی ایک ایک چیز اس کو دیکھا یاد رکھا ہم تک پہنچایا تو اقالیہ السلام کے پیالے کا بھی تذکرہ ہے ثابت رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہیں اور اقالیہ الصلاۃ والسلام کے خادم ہیں انہوں نے ہمارے پاس ایک پیالہ لایا اور وہ پیالہ لکڑی کا تھا موٹا مغبب بحدید اور اس کے باہر لوہے کا پترا لگا ہوا تھا تو اقلی صلاح اسلام کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا اور وہ موٹی لکڑی تھی اور اس کا اس کے باہر لوہے کا پترا لگا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد سابق بنانی کو دکھایا کہا کہ یہ وہ پیالہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا دوسری حدیث سید نان سے مالک رضی اللہ تعالیٰ سے ہے فرماتے ہیں کہ لقد سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدح میں نے اس پیالے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا ہے شارہ بک ہر قسم کا مشروب الماء پانی بھی پلایا ہے ون اور نبیز بھی پلایا ہے وہ اور شہد بھی پلایا ہے واللبن اور دودھ سادہ پانی بھی آقال اصلاح اسلام نوش فرماتے تھے اور نبیز بھی نبیز یہ ہوتا ہے کہ پانی کے اندر کھجور یا کشمش وغیرہ بھگو کے آپ رکھتے تھے اور اگر رات کو رکھ دیں صبح تک یا اگلے دن تک ایک دن دو دن تک رکھا جا سکتا ہے تو اس میں جو پانی کے اندر وہ اس کھجور یا کشمش کا جو اثر ہے وہ آ جاتا ہے تو پانی کے اندر کچھ مٹھاس اور گڑھا بنایا جاتا ہے اسے نبیس کہتے ہیں اور اس دور میں عام جو مشروب تھا وہ نبیس تھا جب بھی کوئی مہمان آ جائے جیسے ہمارے ہاں اس کو شربت وغیرہ جوس وغیرہ پیش کیا جاتا ہے تو اس وقت نبیس پیش کیا جاتا ہے تو گھروں میں عام طور پر مشکیزوں کے اندر اور برتنوں کے اندر کھجوریں اور پانی ڈال کے رکھ دیا جاتا تھا یا کشمش اور پانی ڈال کے رکھ دیا جاتا تھا تو وہ پھر سردیوں میں دو تین دن تک اور گرمیوں میں ایک دو دن تک وہ اس میں پڑا رہتا تھا زیادہ عرصہ اگر وہ پڑا رہے تو اس کے اندر بازوں کا نشہ بھی آ جاتا ہے اس لیے وہ گرمیوں میں تھوڑا کم رکھا جاتا تھا تو وہ جو پانی ہوتا تھا وہ نبیس کہلاتا تھا سید دان ابن مالک رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے علیہ سلاۃ اسلام کو نبیس بھی پلایا ہے اور شہد بھی شہد کے اندر عام طور پر پانی ڈال کے اس سے بھی شربت بنایا جاتا تھا وہ بھی پیش کیا جاتا تھا وہ بھی وہ اور خالص دودھ جو ہے وہ بھی اقالیہ سلاۃ والسلام کو اس پیالے کے اندر میں نے پلایا ہے یہاں پر یہی دو حدیثیں ہیں جن کے اندر آق عصلات اسلام کے پیالے کا تذکرہ تھا اگلا باب ہے بابو ماجا فی صفت فاقہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھلوں کا تذکرہ یہاں پر امام تروزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کا ذکر کیا ہے جن میں اقال اثرات السلام کا پھل تناول فرمانے کا تذکرات پہلی حدیث ہے حت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قل القہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی کو کھجور کے ساتھ تناول فرماتے تھے ککڑی یہ کھیرے کی طرح ایک لمبا ایک سبزی ہوتی ہے اور کھیرے سے تھوڑی سی لمبی جس کو اردو میں कहते کہتے ہیں اور ککڑی بھی کہا جاتا تو آپ نے ککڑی اور दोनों ان دونوں کو اکٹھا تناول فرمایا اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ کھجور گرم ہوتی ہے اور ککڑی ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس لیے آپ والے اسلات اسلام نے ایک وقت نے دو چیزیں تناول فرمائیں تاکہ ایک کی ٹھنڈک کی وجہ سے دوسرے اور جسم کو نقصان نہ پہنچائے دوسری حدیث امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتی برتب کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تازہ تازہ کھجور کے ساتھ تناول فرماتے تھے آپ جب تازہ کھجور تناول فرماتے تو ساتھ تربوز بھی تناول فرماتے تھے روتب کہتے ہیں تازہ کھجور کو بالکل جب کھجور اترتی ہے پل سے تو اس کے اندر جو بالکل تازہ ہوتی ہے تیار ہوتی ہے وہ کچھ دن تک رہتی ہے بالکل پکی ہوئی بہت ہی میٹھی ہوتی ہے اسے روتب کہتے ہیں پھر تھوڑا اس سے بعد وہ تھوڑی سی خشک ہو جاتی ہے تو جو بالکل تازہ تازہ تیار کھجور ہے اسے روتب کہا جاتا ہے تو آکال اثرات وسلام روتب کھجور کو تربوز کے ساتھ آپ تناول فرمایا کرتے تھے یہ رتب بالکل ابتدا میں جب پھل آتا ہے شروع میں تو کچی ہوتی ہے بسر کہتے ہیں اس کے بعد تھوڑا جب پک کے پھل تیار ہو جاتی ہے تو اسے رتب کہا جاتا ہے یہ بہت ہی تازہ کھجور ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے عام طور پر جب بالکل کھجوروں کے پکنے کا سیزن ہوتا ہے تو اس وقت میں مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہے تو آقال صلاحت و اسلام اس رتب تازہ کھجور کو تربوز کے ساتھ آپ تناول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الخربز و رتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعدہ خجور کو خربوز کے ساتھ بھی آپ نے تناول فرمایا ہے کہ بعض دفعہ خربوز کے وجہ آپ خربوزہ ہوتا تھا اس خربوزے کے ساتھ حقہ علیہ السلام صلی تازہ کھجور اس کو تناول فرماتے تھے تو یہاں بھی یعنی کھجور اور تربوز کو کھجور اور خربوز کو کھجور اور ککڑی کو یہ دو دو چیزیں یہاں پہ کٹی تناول فرمایا کرتے تھے اس کی وجہ کئی وجہ ہو سکتی ہیں یہاں پر ایک وجہ یہ جی بھی ہے کہ ایک کا مزاج ٹھنڈا ہے ایک کا گرم ہے اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خربوزہ وہ تھوڑا سا پھیکا ہو جاتا ہے اس کو کھانا مشکل ہوتا ہے تو کھجور کے ساتھ تناول فرمانے میں یہ ہے کہ اس میں اس کی مٹھاس بھی آ جاتی انائش اللہ عنہ فرواتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل الخہ بروتب بر یہ وہی پہلی حدیث دوبارہ نقل کی ہے کہ اقا الصلاۃ اسلام تربوز کو تازہ کھجور کے ساتھ آپ تناول فرمایا کرتے تھے تو دو چیزیں بھی آپ سے تراول فرمانا ثابت ہے تو اسی طرح بندہ ایک گرم چیز کھائے تو اس کے بعد ٹھنڈی چیز کھانا یہ بھی مطلب احادیث سے اس کا اجتناس ہو سکتا ہے کہ تاکہ انسان کے مزاج کے لیے دونوں چیزیں موافق آ جائیں بہت زیادہ گرم چیز بعض دفعہ انسان کی طبیعت کے لیے نقصان دہ ہو جاتی عاقیہ السلاۃ وسلام جب بھی کوئی پھل آتا تو آپ اس کو تراول فرمانے سے پہلے اس کے لیے دعا پڑھتے عام طور پر حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کھجور کی فصل تیار ہو جاتی اور بالکل پھل تیار ہو جاتا تو پہلا پھل توڑ کے عقاع صلاح کی خدمت میں پیش فرمایا کرتے تھے یہاں پر یہ حدیث حضرت ابو حیرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں او ادارہ حضرت صاحب کے رام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عادت تھی کہ جب پہلا پھل آتا تو جا بھی علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آق عصلاۃ والسلام کے پاس لے آتے کہ یا رسول اللہ یہ کھجور بالکل پکی ہے اور یہ سب سے پہلے میں نے باغ سے توڑ کے لائی ہے آپ کے پاس کھجور ہو یا کوئی بھی اور پھل ہو سب سے پہلے آپ کے پاس لاتے فیض آخر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آق عصلاۃ والسلام اس کو لیتے تھے تو آپ سب سے پہلے دعا فرما دیتے اور بڑی عجیب شاندار دعا ہے آقالِ سلاۃ السلام کی آپ یہ الفاظ پڑھتے تھے اللّہ باریکلہ فی سے یا اللہ ہمارے پھلوں میں برکت وبارک لنا فی مدینہ یا اللہ ہمارے شہر کے اندر مدینہ منورا کے اندر برکتہ یا اللہ ہمارے سا کے اندر اور ہمارے مد کے اندر برکت طافر مدینہ منورہ میں دو پیمانے تھے اور دو برتن ہوتے تھے جن کو جن سے چیزوں کو ناپا جاتا ایک سا ہوتا تھا سا یہ ساڑھے تین کلو کے قریب ایک پیمانہ ہے تقریباً ساڑھے تین کلو کا ہوتا تھا اس کو سا کہتے تھے اور ساڑھے تین کلو سے کچھ تھوڑا سا کم ہوتا ہے اس کو سا کہتے تھے اور ایک مد ہوتا تھا مد ایک کلو سے تھوڑا سا کم سا تقریبا ساڑھے تین کلو اور مد ایک کلو سے تھوڑا سا کم تقریباً اندازاً آپ یہ سمجھ لے کہ نو سو گرام تو یہ دو پیمانے تھے آپ فرماتے آبدوں کا نبیوں کا نبیوں کا, نبی کا, نبیو کا میں بھی آپ کا نبی ہوں اور آپ کا بندہ ہوں ان کا لمک کا یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی وہ انی ادعو کا اور میں مدینہ منورہ کے لیے دعا کرتا ابراہیم علیہ السلامۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی تھی کہ فجال افتما سے تحوی علیہ یا اللہ تو لوگوں کے دلوں کو بنا دے کہ وہ کھینچے مکہ مکرمہ کی طرف اللہ نے دعا قبول کی کہ آج دنیا میں ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ بار بار مکہ مکرمہ جائے اور وہاں پر حاجر عمرے اور طواف کرے اور خاص طور پر جو لوگ جا چکے ہیں تو بار بار جانے کا اشتیاق ہوتا ہے اور ہر دفعہ جانے کے بعد انسان کی طبیعت ہے کہ وہ سیر نہیں ہوتی بندہ کہتا ہے پھر جاؤں پھر جاؤں بار بار جاتا رہوں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ فضال دوسری دعا کی ورزم یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو یہاں آنے والوں کو اس شہر کے باسیوں کو آپ سمرات آ فرمائیں تو اللہ نے دعا قبول فرمائی مکہ مکرمہ کے اندر کوئی فصل نہیں ہوتی لیکن دنیا جہان کی تمام پھل تمام چیزیں مکہ مکرمہ میں دستیاب ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے تو آقا علیہ آخلاۃسلام نے اس دعا کا حوالہ دیا اپنی دعا کے اندر کہا کہ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے نبی تھے آپ کے بندے تھے آپ کے خلیل تھے انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی تھی یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں آپ کا نبی ہوں وہ انی ادو گل میں مدینہ منورہ کے لیے دعا کرتا ہوں بے مث دعا کبھی لبکا یا اللہ جتنی برکتیں آپ نے مکہ میں نازل کی اتنی برکتیں آپ مدینہ میں بھی نازل فرمائے اور, اس اور یعنی اس کا ڈبل جتنی برکتیں مکہ مکرمہ میں ہیں اس کی ڈبل برکتیں اللہ مدینہ منورہ میں نازل فرمائیں آپ یہ دعا فرماتے چنانچے اللہ نے دعا قبول فرمائی اور اب مدینہ منورہ کے اندر بھی رحمتیں اور برکتیں اور انسان کا دل ہے کہ وہاں جا کر وہ بھرتا نہیں ہے بلکہ مکہ مکرمہ کو تو پھر بھی چھوڑنا آسان ہوتا ہے جو انسان مدینہ منورہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے اور وہاں رہنے کا عادی ہو جائے اب اس کے لیے وہاں سے نکلنا انتہائی مشکل ہوتا ہے اور اللہ نے برکتیں بھی نازل فرمائی ہیں کہ دنیا جہان کی ہر چیز وہاں پر دستیاب ہے کال سیدنا ابو خیر رضی اللہ تعالیٰ شاخ فرماتے ہیں کہ پھر اصغر آپ سب سے چھوٹا بچہ دیکھتے، وہاں پر پھل عائت فرماتے یہ صحابہ اکرام کا معمول تھا اور آخرات اسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ ساوئے اکرام سب سے پہلا پھل لا کر آپ کی خدمت اقدس میں پیش فرما دیتے آپ اس پھل کو لے کر دعا فرماتے تھے اللہ بارک لنا فی ساعنا وفی مدنا وہ فی اللہ وبارک لنا فی ثمارنا یا اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما وبارک لنا فی مدینتنا ہمارے شہر میں برکت عطا فرما وبارک لنا فی ساعنا و فی مدنا ہمارے سا اور مد میں برکت عطا فرما یا اللہ علیہ السلام آپ کے نبی دوست تھے اور آپ کے نبی تھے آپ کے دوست تھے آپ کے بندے تھے انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی میں آپ کا نبی ہوں میں آپ کا بندہ ہوں یا اللہ میں آپ سے مدینہ منورہ کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ جتنی برکتیں آپ نے مکہ میں نازل اتنی اور اتنی اور اس کا ڈبل برکت آپ مدینہ منورہ میں نازل فرما پھر وہ پھل آپ ایک چھوٹے بچے کو بلا کر آپ اسے فرماتے صحابی ہیں ان کی بیٹی ہیں روبیے وہ فرماتی بھی دونوں بھی بدر میں شریک تھے اور یہ وہی حضرات ہیں جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا تو کہا مجھے میرے چچا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بے من رتب ایک طبق دیا جس کے اندر رتب کھجور تھی رتب کھجور کا ایک ٹوکرا یا ایک طبق دیا اور علیہ اجر من قسع ذخب اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی ککڑیاں تھیں وہی تر جس کو ککڑی کہتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی ککڑیاں تھیں اور سات رتب کھجور تھی وہ مجھے میرے چچا نے دی اور میں اقالیہ صلاحت واللام کی خدمت میں لے گئی وکانا نبی صلی اللہ علیہ وسلمقا اور اقالیہ صلاحت اسلام کو یہ جو تر ہے یہ ککڑی ہے یہ پسند تھی فاتحی تو ہو میں آپ کی خدمت میں لائی وائند و تم قد قد مت علیہ مین البحرین تو بحرین سے کچھ زیورات آپ کی خدمت میں لائے گئے تو میں نے وہ پیش کی فملاد منہا فَمَلَ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک ان زیورات میں ڈالا اور ہاتھ سے وہ زیورات ہاتھ بھر کر فعتانی ہے آپ نے مجھے وہ عنایت فرمائی یہ اقالی سرات وال کی عادت شریف یہ تھی کہ آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش فرماتا تو آپ اس کا ڈبل اس کا کئی گنا بڑھا کے اس کو واپس فرماتے تھے تو انہوں نے کھجور اور ککڑی پیش کی تو اقالی سرات اسلام نے جواب میں زیورات پیش کی اگلی ہےکالیہ چھوٹی چھوٹی لائی دونوں ہاتھ بھر کے خلی زیورات سے یا سونے کہتے وہ تو وہ آپ نے مجھے وہ بھر کر دی تو آپ دیکھیں ایک طرف کھجور دی جا رہی ہے اور سات ککڑی دی جا رہی ہے اقاصۃ جواب میں پورے دو دونوں ہتیلیاں یعنی پوری لب بھر کے آپ ان کو زیورات عطا فرمارے تو یہاں اقالات اسلام کی سخاوت کا اور آپ کے ہدیہ کے مقابلے میں ہدیہ دینے کا تذکرہ ہے ویسے انسان کو ہدیہ دیتے وقت بدلے کی نیت نہیں کرنی چاہیے لیکن آقال صلاحات اسلام کی سنت مارکا یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص آپ کو ہدیہ دیتا تھا تو آپ اس سے زیادہ اس کو عنایت فرما دیتے تو انسان یہ نیت تو نہ کرے کہ میں کسی کو دے دوں گا کل وہ بھی مجھے دے گا یہ نیت تو ٹھیک نہیں ہے لیکن ویسے ہی ہے کہ انسان کا اپنا معمول یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس کو ہدیہ پیش کرتا ہے تو جواب میں اسے بھی کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہیے آقا نے فرمایا دو ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوتی رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میٹھی ٹھنڈی چیزیں پسند الہل و بارت عام طور پر میٹھا اور ٹھنڈا اس دور میں پانی ہوتا تھا تو میٹھا پانی ٹھنڈا یعنی میٹھے سے مراد اس میں چینی ڈال کر میٹھا کیا گیا جی ویسے جو سادہ پانی ہوتا ہے اور اس میں بعض چشموں کا بہت ہی میٹھا پانی ہوتا ہے تو وہ والا پانی خاص طور پر ٹھنڈا ہو تو آقال علیہ و السلام کو بہت زیادہ پسند تھا اس لیے ساوائے کرام خاص طور پر آپ کے لیے تمام فرماتے تھے تو بعض دفعہ بہت دور سے کسی کنویں کا پانی آپ کو پسند تھا اور وہ پانی صحابہ کرام آپ کی خدمت میں پیش فرمایا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عماء فرماتے ہیں کہ دخل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن الولید میں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم آقاصۃ السلام کے پاس گئے اعلیٰ ممون تا حت محمونہ رضی اللہ کے گھر حض محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کے گھر. رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید کی بھی خالہ ہیں عورت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عما کی بھی خالہ ہے تو یہ دونوں حضرات آپس میں کزن بھی تھے خالہ زاد بھائی تھے تو وہ کہتے ہیں ہم اپنی خالہ جو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہم ان کے پاس گئے فجا آتا بے انعم لبن تو وہ دودھ کا ایک برتن لائیں تو اقالی صلاحت اسلام کی خدمت میں تو آپ نے اس سے نوش فرمایا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انا یمینی و خالد ان شمار اتفاق ایسا تھا کہ میں آپ کے دائیں طرف بیٹھا تھا اور خالد بن ولیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں طرف بیٹھے تھے اب آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو فرمایا کہ اشر بت حق آپ کا ہے پینے کا کیونکہ آپ دائیں طرف ہیں اور شریعت کا اصول یہ کہ جب آپ کوئی چیز کھائیں اور جو بچ جائے تو جو آپ کے دائیں طرف بیٹھا ہے اس کا حق ہے تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ حق تو تمہارا ہے لیکن فین شیتا اثر تو بے خالد اگر آپ چاہیں تو میں آپ پر حد خالد کو ترجیح دوں کیونکہ ہد خالد رضی اللہ تعالیٰ عمر میں بڑے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے اجازت دو میں اد خالد رضی اللہ تعالیٰ کو پنانا چاہتا ہوں تو عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ کہ ما کنت ماقن کا حضر یا رسول اللہ کوئی اور بات ہوتی ہے تو میں آپ کو اجازت دیتا ہے لیکن مسئلہ ہے آپ کے بچے ہوئے آپ کے جھوٹے گا تو آپ کا بچہ ہوا دودھ ہے یہ تو میں خود پیوں گا تو چلا عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے انیت فرمایا اور انہوں نے وہ نوش فرمایا تو یہاں دو مسئلے پتہ چلتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ حق دائیں والے تو اس لیے کوئی چیز بچ جائے تو دائیں طرف کو دینی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ان سے اجازت لی تو انہوں نے فرمایا صلی میں اجازت تو دے دیتا لیکن اب مسئلہ آپ کے بچے ہوئی چیز کا تو جو آپ کا جھوٹا ہے جھوٹا مبارک ہے تو وہ ظاہر بات ہے میں اس کو آپ کی محبت کا آپ کے ادب احترام کا آپ کی برکت کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ ہم کسی کو نہیں دیں گے چنانچہ آپ نے انہیں کو عنایت فرمایا اور یہ ایک اور مطلب بھی ایسا ہوا کہ ایک طرف سے نوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بائیں طرف تھے ایک اور دائیں طرف تھے تو آپ نے ان سے اجازت دی انہوں نے کہا رسول کی بچی ہوئی چیز ہے اس پر تو ہم کسی اور کو اجازت نہیں دیتے پھر آپ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی فرمایا کہ جو آدمی بھی کوئی کھانا کھائے تو یہ دعا پڑھے اللہ بارک لنا فی ومنا خیرا من یا اللہ اس کھانے میں برکت عطا فرما اور اس سے بہتر کھانا عطا فرما لیکن مومن سکا اللہ جس کو اللہ دودھ پلائے تو وہ یہ دعا پڑھے اللہ بارک لنا فی زدنا من یا اللہ اس میں برکت عطا فرما اور اس سے مزید اضافہ ادا فرما مزید دودھ ہمیں عطا فرما باقی کھانوں میں یا اللہ اس میں برکت عطا فرما اس سے بہتر عطا فرما فرمایا ہر کھانے سے بہتر کھانا ہے لیکن دودھ سب سے بہتر چیز ہے اسے دودھ پینے کے بعد اللہ مبارک لنا فیہ وزدنا مین پڑھنا ہے یہ نہیں پڑھنا کہ اطعمنا خیر من یا اللہ اس سے بھی بہتر کھانا دے دے کیونکہ اس سے بہتر کھانا نہیں ہے پھر آپ نے فرمایا لئی سا شرین و مکان تو شراب غیر لبن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کھانے اور پینے دونوں کے قائم مقام ہو سوائے دودھ کے تو علیہ السلام نے دودھ پینے کی الگ سے دعا بتائی ہے اور باقی یہ ہے کہ اللہ مبارک لنافی خیرا من ہر کھانے کی مختلف دعائیں ایک دعا یہ بھی ہے کہ یا اللہ جو ہم نے کھانا کھایا اس میں برکت عطا فرما اور اس سے بہتر عطا فرما اور دودھ میں اللہ مبارک لنا فی وزدنا من یا اللہ اس میں برکت عطا فرما اور اور زیادہ عطا فرما اور دودھ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ پیاس کو بھی بجھاتا ہے اور یہ بھوک کو بھی مٹاتا ہے گویا کہ کھانے اور پینے دونوں کے قائم مقام میں اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے